روزہ وقت میرے مرشر محبوب سیدی حسینی مہیبیوں بلّہ مجھے مجدد زبانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بارہ بروز جمعہ ملزم گلشن اخبار کراچی کا بیان اس کا موضوع ہے آداب رمضان اور حصول بسم اللہ روزہ عباده الحمد للہ و سلام عباده اصطفا اما بعد فأعوذ من الشيطان بسم اللہ الرحمن يَا تَتَّقُونَ روزے کا مقصد اللہ تعالی نے ہم پر روزہ اسی طرح فرض فرمایا ہے جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھا کتی کا علیہم کمہ کتکم لال لقم تب تفون ایا مم یہ چند دن ہوتے ہیں جن کو تم انگلیوں پر گن لیتے ہو اور ایک دن آتا ہے کہ معلوم ہوا جان نظر آ گیا لیکن رمضان شریف کے روزے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالی کا مقصد ہمیں بھوکا اور پیاستا رکھنا نہیں ہے لال لقم تب تاکہ تم متقی بن جاؤ روزے کا مقصد کیا ہے مطفی مرنا روزہ متقی کس طرح بناتا ہے انسان کی فطرت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رمضان میں حلال نعمتوں سے بھی روک دیا بتائیے کھانا پینا حلال ہے یا نہیں لیکن رمضان المبارک میں شو سالف سے لے کر غروب آفتاب تک حلال نعمتوں کو بھی حرام کروا دیا تاکہ جب اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال سے بچنے کی مشق ہو جائے گی تو حرام سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا جب حلال سے بچنے کی قوت پیدا ہو جائے گی تو رمضان کے بعد حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا لیکن وہ شخص انتہائی غالب ہے جس کے پیٹ میں کوئی غذا اور چارہ نہیں ہے پھر بھی وہ بیچارہ چارہ اچھل رہا ہے یو پی میں مسل مشہور تھی جب پیٹ میں بڑا چارہ تو اچھلنے لگا بے چارہ تو وہ انسان انتہائی غالب ہے کہ پیٹ خالی ہے بھوک لگی ہوئی ہے زبان خوش ہے کمزوری محسوس ہو رہی ہے لیکن پھر بھی نامر عورتوں اور حسین لڑکوں سے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا جو شخص اس مبارک مہینے میں بھی گناہوں سے نہیں بچتا وہ اللہ کے انتہائی غضب کا مستحق ہوتا ہے جیسے حرم کالوں میں کوئی شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرے کعبہ کا مکان محترم ہے اور ماہر مکان بحیثیت زمان محترم ہے تو کوئی شخص حرمیں کعبہ میں کرے وہاں بھی ریڈیو سن رہا ہے اور ایک حاجی دوسرے حاجی سے کہتا ہے کہ دیکھو حاجی ہی فلپس کا ریڈیو خریدا ہے کیا اچھا بج رہا ہے یہ بات کابل شریف میں ہو رہی ہے ایسے ہی کابل شریف میں عربوں کے یا انڈونیشیا کے کم عمر کے لڑکے آتے ہیں اب بجائے کعبہ دیکھنے کے انہیں دیکھ رہے ہیں دوستوں میں خصوصاً حاجیوں سے حج اور عمرہ کرنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کعبہ شریف اللہ کا گھر ہے جو شخص کعبے میں داخل ہو گیا وہ اللہ تعالی کا مہمان ہے جو شخص کسی کے مہمان کو دلیل کرتا ہے تو میزبان کو کتنا غصہ آتا ہے ایسے شخص کے لیے خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ بھی خراب ہو جائے اس لیے جو شخص حج کرنے جائے پہلے ہی سے تقویٰ سیکھ کر جائے خوب اللہ والا بن کر جائے کوشش کر کے اس بات کو سیکھے کہ وہاں کیسے رہنا ہے اللہ کا گھر بڑا محترم مقام ہے وہاں اللہ میزبان ہے اور حاضی مہمان ہے اس پر مجھے ایک باقاعدہ یاد آیا نازیم آباد سے ایک دفعہ میرے ساتھ ایک صاحب حج پر گئے تھے پچاس ساٹھ برس کی درمیانی عمر ہوگی ان سے میری بےتکلو ہی بھی تھی بہت شریف سیڑھے سارے بولے بھالے آدمی تھے کہنے لگے مولانا صاحب یہ انڈونیشیا کی پندرہ سولہ سال کی لڑکیاں جو سفید مرغوں میں بیٹھی ہیں बिल्कुल سفید کبوتریاں لگ رہی ہیں ان کے چہروں پر بڑا نور معلوم ہوتا ہے بڑی معصومیت بڑا بھگلاپن ہے میں نے ان سے گزارش کی حاجی صاحب آپ کیوں اپنا حج ظاہر کر رہے ہو آپ کابر شریف کا نور دیکھنے آئے ہیں یا کہوں اور لڑکیوں کے چہرے کا نور دیکھنے آئے ہیں تمہیں شیطان دہ رہا ہے نامحرم عورت گناہ کبھی ہے اور یہ کہنا کہ ان کے چہرے پر مور برس رہا ہے تو آپ صحے کی تجلیات دیکھنے آئے ہو یا نہ محروموں کو فیطان نے تم کو کیسا چکر دیا بعض لوگ بےفرتا عورتوں کو دیکھے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں لاہور ابولہ بلّا کیا معاشرہ ہے کتنی بے حیائی پھیل رہی ہے مولانا گھر भी دیکھ بھی رہے ہیں اور لاہور بھی پڑ رہے ہیں ایسا لاہور خود اس شخص پر لاہور ہے سے توبہ اور لاہور جب قبول ہے جب انسان کو سے الگ ہو جائے پہلے نظر بچاؤ اس کے بعد لاہور پڑھو اور استفار کرو بہرحال یہ مبارک مہینہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے ہمیں تقویٰ کی مشق کے لیے عطا کرایا ہے اور یہ سب قطعی ہے یعنی ایسا نہیں, نہیں ہے کہ کسی نے کوئی باریک نکتا نکال دیا ہو یہ بہت ہی جلی نکتا ہے اس آیت نے نب سے قطری سے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں اور تراغیب کو اس مبارک مہینے میں ہمیں متقی بنانے کے لیے نازل فرمایا ہے قریب ہو جاؤ گئی دور دور نہ بیٹھو قریب ہو کے بیٹھو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں اور تراغیب کو اس مبارک مہینے میں ہمیں متقی بنانے کے لیے نازل فرمایا ہے اسی لیے دن کا روزہ اور رات میں قرآن کا سننا قیامت کے دن ان دونوں کو اللہ تعالی حق شفاعت عطا فرمائے گے روزہ کہے گا کہ اے اللہ اس شخص نے آپ کی خاطر دن بھر کھانا پینا نہیں کیا آپ اس کو بخش دیجئے اللہ اس کی شفاعت قبول فرمائے گے اللہ نے اس کی شفاعت کی قبولیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ ونی نازل کر دی ترابی یہ کہے گی کہ یہ رات کو بیس رکار پڑھتا تھا قرآن سنتا تھا قرآن کہے گا یا اللہ بھوپ ڈٹ کر افطاری کرنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد اس کو نیند کا جھونکا آتا تھا لیکن پھر بھی یہ کھڑے ہو کر قرآن شریف سنتا تھا لہذا آپ میری شفاعت کو قبول کریں اس کو بخش دیجئے روزہ اور تراویح میں قرآن کا سننا یہ دونوں شفاعت کریں گے اور اللہ کے یہاں ان کی شفاعت قبول لے اور جیس رقع تراویب عورتوں پر بھی سنت موقع ہے لیکن ان پر جماعت نہیں سوپا نے خواتین کی جماعت کو مکرو تحریر میں لکھا ہے وہ اپنی, اپنی الگ الگ بیس رقط پڑھ لیں جتنا قرآن یاد ہو اگر عورت قرآن کی حافظہ ہے تو تراغی میں اپنا قرآن پڑھ لے اگر حافظہ نہیں ہے تو علم طرح سے پڑھ لیں تو اگر کوئی اہل اللہ کی صحبت نہ اٹھائے اللہ سے والوں کی اللہ سے ڈرنے والوں کے پاس نہ رہے تو روزے میں بھوک سے مرتا رہے گا لیکن پھر بھی گناہ نہیں چھوڑے گا لیکن اگر کوئی شرط اللہ والوں کے پاس رہتا ہے اور اس کی نیت اصلاح کی ہو خالی وقت گزاری اور دل بہلانے کے لیے نہ ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے گی بعض لوگوں کو شہر سے محبت پر ہو گئی لیکن ان کو اپنی اصلاح کی فکر نہ تھی وہ اللہ کے آداب اور غذب سے نہیں ڈرے تو ایسے لوگوں کی بھی اصلاح نہیں ہوگی کیونکہ آخرت نیت سے ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ خانخواہوں میں تمام عمر گزار دیتے ہیں مگر جیسے خدا ناکرا رہتے ویسے ہی رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نیت اصلاح کی نہیں ہوتی لہذا حق اصلاح ادا نہیں کرتے شہر کو اپنے حالات نہیں بتاتے چھپ چھپ کر گناہ چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں جو گناہ چاہتے ہیں کر لیتے ہیں یہ بتاؤ کہ ایک آدمی ساری زندگی ڈاکٹر کے پاس رہتا ہے ڈاکٹر کے پاس چائے بھی پیتا ہے دوستی بھی ہے ڈاکٹر کے سر میں تیل کی مالش بھی کرتا ہے رات دن ڈاکٹر سے دوستی رکھتا ہے ڈاکٹر بھی اس کو بہت مانتا ہے جو کچھ بریانی کباب ڈاکٹر کھاتا ہے اس سے بھی کہتا ہے کہ آؤ بھائی تم تو ہمارے دوست ہو لیکن یہ ظالم جو دوستی کر رہا ہے ڈاکٹر سے کبھی اپنا مرض نہیں بیان کرتا یہ نہیں کہتا کہ میرے پیٹ میں درد رہتا ہے مجھے پیش لگی ہوئی ہے میرے پیٹ میں بار بار مروڑے اٹھتے ہیں اور میں روزانہ دن رات بیس دس بیس دفعہ پیدل خلا جاتا ہوں یہ سب نہیں بتاتا سوچتا ہے کہ اگر بتا دوں گا تو کہیں ڈاکٹر مجھے کھچڑی کھلانا نہ شروع کر دے میرے کباب نہ بند کر دے مجھ پر یہ پرہیز پھر یہ مجھ سے پرہیز کرائے گا اور مجھے کڑوی دوا بھی کھانی پڑے گی تو اس شخص پر کیا حال ہوگا کیا ڈاکٹر کی دوستی سے اس کی بیماری اچھی ہو جائے گی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر کا سگا اگر اپنا مرض بیان تو ساری عمر مئیز ہی رہے گا ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی وہ اللہ کے پاس شہد کے پاس ساری زندگی رہے اور گناہ کو اوڑنا بچونا بنائے رکھے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا اس پر تو دھگنا مقدمہ چلے گا کہ رات دن اللہ کے ذکر کے ماحول میں ہماری یاد کے ماحول میں بھی تم نے اپنی اجلاس نہ کرائی تو دوستو ذرا فکر کیجیے دراصل میں اصل میں, میں, میں انسان ہمت ہی نہیں کرتا اگر وہ ہمت کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ طاقت دی ہے کہ اگر ابھی ارادہ اور ہمت کر لے کہ مجھے پیدل لاہور جانا ہے تو وہ پیدل لاہور پہنچ جائے گا اگر ابھی ارادہ کر لے کہ مجھے کسی عورت کو نہیں دیکھنا ہے چاہے جان نکل جائے اور حرام نظر سے بچنا ہے تو مجال نہیں کہ اس کی ایک نظر بھی خراب ہو جائے بخاری شریف کی روایت ہے ذنہیں آئی نظر نظر سازی آنکھوں کا ذنا ہے یہ جو سڑکوں پر عورتیں میں پردار ہیں ان پر نظر مت ڈالو یہ آنکھوں کا دنا ہے اور ان کی گفتگو کو ریڈیو خبروں پر مت سنو ان کا چبا چبا کر بولنا اور تمہارا مزے لے لے کر سننا ان سے باتیں کر کے مزے لینا یہ کانوں کا دینا ہے لسان زبان کا دینا یہ ہے کہ بھاری سے ماموں کی بیٹی چٹا کی بیٹی خالہ کی بیٹی پھوپھی کی بیٹی سے باتیں کر رہے ہیں گپشپ لڑا رہے ہیں خیر و عاطف کا تبادلہ ہو رہا ہے امام بخاری احمد اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے کہ نامہر عورتوں سے نفسانی مدافعت اور ان سے گپشپ لڑانا زبان کا دینا ہے میرے مولانا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ ایک شخص اپنے بھائی کے پاس کیا بھائی نے حضرت سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا تھا حضرت نے اس کو بتایا تھا کہ بھاگی سے پڑتا ہے جب تمہارا بھائی آیا گئے تو اپنی بیوی کو اس کے سامنے نہ آنے करो کرو تو اس نے اپنے شہر کے مشورے کے مطابق اور شریعت کا حکم سمجھ کر اپنے اپنے بیوی کے پاس جانے نہیں دیا وہ اندر گھسا جا رہا تھا جیسا کہ پہلے اس کی عادت تھی تو اس نے کہا کہ بھائی صاف ذرا ٹھہر جائیے آج میں آپ کا کھانا باہر لاؤں گا آپ اندر نہ جائیے اس نے کہا کیوں میں اپنی بھابھی سے شریت منع کرتی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جب وہ باہر کھانا لایا تو اس کے بھائی نے کھانا ہی نہیں کھایا اور ناراض ہو کر چلا گیا کہ تم نے ہمیں بھائی کہاں سمجھا تم نے تو ہمیں اجنبی سمجھ کر جیسے کوئی غیر آتا ہے اس طرح باہر کھانا لائے میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب وہ اٹھ کر گیا تو بھائی بھی اس کو منانے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگا مگر وہ نہیں آیا کچھ عرصے بعد میرے شہر دامن برکاتوں وہاں تشریف لائے تو اس نے حضرت کو سارا حصہ سنایا حضرت نے اس کے بھائی کو بلوایا اور دریافت فرمایا کہ تم وہاں کس سے ملنے گئے تھے بھاجی سے یا بھائی سے اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے ملنے گیا تھا تو حضرت نے پوچھا کہ پھر بھائی سے ملاقات ہوئی یا نہیں کہا بھائی سے تو ملاقات ہو گئی پوچھا کہ بھائی نے کچھ کھانا پینا چاہے پانی پوچھا کہا ہاں کھانا بھی لائے تھے تو کہا کہ پھر تم ناراض کیوں ہو اب وہ خاموش کوئی جواب نہیں دیا اب والا نے فرمایا اب تمہارے نفس کا مرض ظاہر ہو گیا کہ تم باغی سے ملنے گئے تھے جس کے نہ ملنے سے تم بے چین ہو گئے اللہ کے غضب سے ڈرو اور اپنے اس مرض کا علاج کراؤ ایک چند تم کو اپنی بیوی نہیں دکھاتا تو تم اس سے ناراض ہوتے ہو یہ تمہاری شراکت ہے اگر کوئی بیوی نہ دکھائے تو تم اس سے ناراض ہو کر بھاگے جا رہے ہو شرم نہیں آتی تم کو جب اس کا مرض پکڑا گیا پھر اس کی سمجھ میں بات آگئی اور اس نے معافی مانگی کہ بھائی صاحب مجھے معاف کر دو میں آپ ہی سے ملنے آتا ہوں بھائی تو میرے آپ ہیں بھائی سے تو شریعت میں پردہ واجب ہے اسی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا بھائی تو موت ہے موت یعنی اس سے اتنی انتہائی احتیاط کرنی چاہیے تو خیر اس وقت یہ بات درمیان میں آ گئی محرض کر رہا تھا کہ اگر تقویٰ کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزرے گا گانا سننے سے احتیاط سڑکوں پر جائیں تو آنکھوں کی حفاظت زبان سے کسی کی زیبت اور برائی نہ کیجیے جتنا ہو سکے تلاوت کریں تو جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کی برست سے انشاءاللہ اس کا سارا سال اسی طرح اچھا اور تقویٰ کے ساتھ گزرے گا اب اس مہینے میں کون کون سے اعمال کی فضیلت زیادہ ہے وہ عرض کرتا ہوں باقی انشاءاللہ شاء اللہ تعالی کل وقت سنائیں گے چار اعمال میں سے رمضان مبارک کے خاص ہیں یہ خلاصتاً بتا دیتا ہوں کہ ایک الا اللہ کی کثرت ہے نمبر دو استفاق کی کثرت نمبر تین جنت کا سوال اور نمبر چار دو سے پناہ یہ چار کام ہے جو رمضان شریف میں حدیث پاک سے ثابت ہے ان میں کثرت کا حکم ہے لا الہ الا اللہ کی کسرت استغفار کی کثرت اور جنت کا سوال اور دو لفظ پناہ بس یہ اللہ تعالی قبول ہوتا ہے امن کی توحیت مزید ہو مزید. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اچھا کل نماز سوا نو بجے ہے نا کل سے نماز بند کر دو بٹن بند کر دو کل, کل جماعت یہاں سوا نو بجے ہوگی انشاءاللہ شاء کی آج کیا بجے شروع ہو نو پینتیس چندر کرانی شروع کی تھی تو اور آج کل تو جلدی ہو جائے گی ان آج دیر زیادہ تو دروازہ کل کیا بجے شروع کرو گے گیارہ ساڑھے دس ہاں ساڑھے دس پونے گیارہ کے درمیان ان شاء اللہ کل میں شروع ہے نا ٹھیک ہے ایک گھنٹہ لگا پانچ منٹ دس منٹ تو سو نو مطلب کوئی کوئی ٹائم ہو جائے گا ٹھیک ساڑھے دس پونے گیارہ ہے نا ساڑھے دس پونے گیارہ ان شاء اللہ کرتے بند السلام علیکم ورحمۃ اللہ